ذل يشهد عليك من الله اشهد ان لا اله الا الله وشهده لا شريك له واشهد ان ورسوله الذي يقتضي الله ان تنطق من كل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وما اتبعه إذا يوم القيامة بالله من الشيطان الرجيم بالسلاة الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبوك الله فانتبعوني بہتم سامنے اللہ نے سال کو پیدا کیا اور اسے دل و دانش اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا اگر یہ دنیا صرف کھانے پینے اور وقت گزارنے کے لیے ہوتی تو نہ آتی اور نہ آسمانوں سے کتابوں پر نظر ہوتا لیکن اللہ ابوالاسر نے ساتھ کو مقصد بنایا وبا خلام جنہوں کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت پر بند گئی اس لیے اللہ ابوالعزت نے ہر گاؤں میں مختلف علاقوں میں رسول بوس فرمائے اور ان پر آسمانی کتابوں میں رسول فرمائے رسولوں کی ریاست کا مقصد تاکہ وہ رسول گبراہی میں چراغ بن جائے اور بٹکے کے لیے رہ کما رکھ سکے جب ہدایت اپنے کمال کو پہنچی تو اللہ نے اپنے آپ محبت اور مسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوس کر آپ کے ذریعے نینے ہدایت اور اپنی ہدایت کو مکمل کر دی انمتی کے لیے نجات اس میں کہ وہ اس لات رحمت سے حقیقی محبت کرے اور ان کی قابل داد قرآن ندیم نے اس لیے راغ دیا بن کرو دیگان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آماد کو ضائع نہ کر لے انسان جس طرح اطاعت رسول سے دور ہٹتا جاتا ہے اتنے ہی اپنے آماد کو ضائع کر لیتا اطاعت اور محبت رسول یہ دونوں لازم اور لذم ہے انسان کا ایمان مکمل اس وقت ہے جب اتا رسول بھی ہو اور محبت رسول بھی ہو اطاعت کے بغیر محبت ادھوری ہوتی ہے اور محبت کے بغیر اطاعت بوجھ بن جاتی ہے ایمان کی تبدیل کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں اس لیے اللہ عب العزت نے قرآن نجیب میں اطاعت رسول کی تھی کو جا کر کیا لوگ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں پہلے اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھانی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے قرآن نجیب اعلان کرتا ہے جو رات کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اللہ کی رسول اگر یہ آپ سے نظریں چلا لے تو پھر لے تو آپ اتنی دگبان نہیں ہیں آپ کا کام صرف ہدایت کو پہنچانا اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا ہے آپ نے پہنچا دیا ہے تو اس کا حق رب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کے بغیر کبھی بھی ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی قرآن مجی کے رات کر قل اطیر اللہ و اطیر رسول فإن تغلقوا فإنما عليه ما حمد وعليل ما حمد منتم وإن تطيعوا تهتدوا وما علا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا ہے تو اسے کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اتار کرو اگر چاہتے ہو ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو ہتا کرنی پڑے گی وقت تو دھی آؤ در کرو گے تو سراتے مسلم آ جاؤ اور ہدایت یافتہ رکھ جاؤ آپ مجید رحمت کرتا ہے لال اللہ اس کے, کے اطاعت کرو تاکہ اللہ اور انسان اللہ اس کے رسول کے نہیں کرتا رسول سے لوگ ادانی کرتا ہے اپنے آواز کو ضائع کر لیتا قرآن نجی اعلان کرتا ہے یا <تصفيق> ایمان والو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو گے پھر تم اپنے آباد کو ضائع ہونے سے بچا سکو گے اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو تیرے بان اللہ کی والدگاہ میں کمی قبول نہیں اطاعت رسول یہ انسان کے لیے جنت میں مزبانی کا ذریعہ ہے ہم اسے علی کی, کی او اللہ آپ کربلا کے سامنے کامیاب ہو جائیں اور جنت کی مہربانی میں, میں ہو پرانی نجیب میں اللہ عبدالعزم پر ناتے وعدب جو اللہ اس کے رسول کی داد کرتا ہے اللہ نے اس شخص کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہرے بہر یہ جو ہوتا رسول سے روح گردانی کرتا ہے ایسے انسان کے لیے اللہ نے عذاب علیم رکھا ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما جو انسان اتات رسول نہیں کرتا زندگی میں پتہ چل جائے یہ حدیث رسول ہے وہاں اپنی عقل اور رائے کو ترجیح دیتا ہے وہ انسان کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہوتا قرآن مجید نے وارننگ دی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ڈر جائیں اس بات سے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے کس بات سے ڈر جائیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے یا عذاب علیم نازل ہو جائے عزیزہ کہ را انسان اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی زندگی میں تازے رسول آتی ہے اللہ ابراعزت نے اس لیے بات کو بالکل واضح کر دیا فَلَا رَبِّكَ لا نُذَا حَتَّى يُحْكِمُ كِتَابَهُ كَمَا شَجَعَ دَيْنَمُ ظَمَّ لَا يَجِدُونَ فِيهِ آصِيمًا اللہ ابو الزب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کی کسم ہے اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی بات کو غلطی اخیر نہیں سمجھ علی سے بات کر زندگی میں آ جائے پتہ چل جائے کہ فرمانے تب بھی ہے یہ اٹل فیصلہ ہونا چاہیے پھر ماں یہ نہیں ہے میری عقل یہ کہتی ہے میری رائے یہ کہتی ہے اور فراہ نہیں ہوگا صاحب کے رام جن کے ایمان کو اللہ رب الم نے آئیڈیا کا نمونا قرار دیا ہے صحابہ صاحب کے کیسے اطاعت کیسی کر کے لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیے کا طواف کر رہے ہیں ادھر اسب کے پاس آئے اور آ کیا کہتے اعلم ان کہا جاؤ وہ میں جانتا ہوں تم ایک پتھر وہ کی بات تھی کہ یہ عقیدہ اور فکر تھی کہ یہ پتھر سے بنائی ہوئی مورتیاں اور بدھ جو ہے یہ نفا نقصان کے مالک ہے اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے اب ایسے فکر نہیں رکھتے میں جانتا ہوں تم پتھر ہو کسی کے مالک نہیں ہو میں تمہیں بھروسہ کیوں دے رہا ہوں ہو اس لیے بھروسہ دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عقل اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے میں کر کے دیکھا ہوں اتا رسول اگر دیکھنی ہے تو میں دیکھا کہ اس نے گول کے رنگ پہنی فن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں اور صاحب بتا دیا کہ اللہ نے محمد مسلم کے مردوں کے سونا رشت و حرام کا پہن سکتے ہیں لیکن بورڈ کی نہیں پہن سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سک اور آپ اٹھ کے چلے صاحب کے رام کہنے لگے دل. دل. اپنی رنگ اور آلوم جو بورڈ کی ہے جا کے گھر والی کو دے دینا یہ اس کو بیچ دینا سے کیا کہتا ہے صحابہ کا ایمان تو اس طرح فرمانے لگے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی قسم اس ریف کو آج بھی نہیں لگا سکتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے یہ جی صحابہ کا ایمان تھا کہ جس کام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جس سے منع کر دیا زندگی بھر وہ کام کیا جس کا حکم تھا اور کو دیکھنا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی نمایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور آپ نے جوتا پہنا ہو جوتا پین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر اس میں گندگی نہ لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جوتا سب نے جوتا اتار دیا صحابہ نے جوتے اتار دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا صحابہ کیوں جوتے اتار دیے کہا اللہ کے کہ رسول آپ کو دیکھا جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیا یہ سلیمان ہے صحابہ کے پاس یہ اکلو دانش تھی ان کے پاس یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے جو آنی رحمت نے کر دیا ہے وہ کر کے دکھانا ہے اسی لیے تو اللہ عبر نے ان کے ایمان کو پھر آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صاحب اخبار سا میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ جوتے میں وہ گندگی لگی ایسے رسول کو دیکھنا ہے تبد اللہ معمد انہیں سے رام حجر کی نماز پڑھ رہے ہیں ایک آنے والا شخص آتا ہے وہ آ کے کیا کہتا ہے وہ قد امی ہے لوگوں رات کے وقت تقبیلے کی کی آیات کا ضرور ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اب بیت المقدس قبلہ نہیں ہوگا بیت اللہ ہوگا صابع کی رام نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر ہی تخلیل قبلا ہوتا ہے اور صحابہ کے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لے یہ اتا رسول ہے پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کا ہی حکم آیا ہے فوری کر کے لکھا ہے کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا چلو یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد اگلی نماز بیت اللہ کی طرف وہ کر لیں گے نہیں اسی رقط میں ہم نے بیت اللہ کی طرف مو کرنا ہے فرمانِ نبی آ گیا نماز کے اندر بچے بھی تھے عورتیں اور بوڑھے اور جوان بھی تھے صحابہ کا ایمان چیک کریں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے مدینہ میں تو ایک سمت بیت المقدس ہے بالکل اس کے مخالف بیت اللہ ہے تو امام مسجد جو نماز پڑھا رہا تھا اس نے رخ پیچھے کی طرف کیا اور اس طرف چل گیا صاحبہ نے اس وقت اتا رسول کر کے لکھائی ذرا مل کے سوچے کتنی یا حدیث نبیا میری زندگی میں آئیں کیا میں نے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا فرمان نبی آیا تو میں نے اس کے عمل کیا اتا رسول کر کے لکھائی آج کیا ہوتا ہے فرمان نبی آ جاتا ہے کہتے نہیں اس کا یہ معنی ہوگا حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہوگا کیا صحابہ رام کے پاس ابالچ نہیں ان کے پاس تو سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت نہیں صحابہ نے تو اسی طرح سمجھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بیس سے مبارکہ دیکھی فرماتی اللہ اب العزت مہاجرین جو خواتین ہیں ان پر رقبتوں کا نظول فرما ہے رات کے وقت اللہ رب العزت پردے کا حکم نازل کرتے ہیں اور فجل کی نماز کے لیے صحابیات نے مسئل نبی آنا ہے رات کے وقت ہی وہ اپنے پردے اور بلسے تیار کر لیتی ہیں کہ وہ نماز فجر کے لیے جانا ہے تو برسہ بیٹھ کے جانا ہے پردہ کر کے جانا ہے یہ صحابیات کا ایمان تھا کسی صحابیہ نے یہ نہیں سوچا رات کا پہر ہے چلے سو مسئلہ نبی میں جائیں گے اور جا کے اللہ کے رسول سے پوچھیں گے کتنی ایج ہو تو پردہ کرنا چاہیے اچھا فلاں خواتین بھی کریں گی فلاں عورت کے لیے بھی پردہ ہے کہ نہیں کسی صحابیہ نے کوئی بہانہ نہیں دکھایا فوری پردہ کیا اور آ کے اللہ کے رسول کے ساتھ فضر کی نماز نکلی جو بھی آ رہی تھی ان کے چونکہ وہ پڑدہ جو کیا ہوا تھا وہ بلیک کلر کا تھا جو لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پہ کبے بیٹھے ہوئے تمام, تمام صاحب یاد نے پڑھنے کرتے ہوئے مسلم کردی نے آنا کیا یہ صحابہ کئی بات اسی کا دیکھنا ہے اللہ عزت شراب کو آرام کر دیا پرانی میں لان ہوتا یا إن مع العسر يسرا إن مع من عمل الشيطان تجتني قول لعلكم تفلحون إمارة الله رب العزة الشراب تو ارم اللہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صحابہ کا جمگا موجود دے اور صحابہ اکرام کو شراب اتنے ہوتا ہے اور اتنے اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے اب وہ ساری رضی اللہ تعالیٰ مجھے کہنے لگے ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حرام ہو گئی ہے میں نے وہی بات آ کے رضی اللہ تعالی کو بتائی شراب صحابہ کے ہاتھ میں جام موجود ہے شراب پی جا رہی ہے جب آ کے میں نے وہ فرمانے سنایا تو وہ تعالم کو کہنے لگے انس اس شراب کو لو اور جا کے بائل اس کو آ یہ صحابہ کا ایمان ہے کسی صحابی نے آگے سے نہیں کہا آخری جام پی رہتے ہیں اس کے بعد شراب نہیں پی کسی صحابی کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ آخری بار پی لیتے ہیں پھر زندگی میں نہیں پیے گئے صاحبہ نے جو جام ہاتھ میں تھے انہیں کو ٹیک دیا پھر حدیث کہتے ہیں جاپ فی سکت مدینہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بیٹھتی نظر آ رہی تھی صحابہ نے یہیں پہ بس نہیں کیا دیکھ کے کبھی شراب کی یاد نہ آ جاؤ سال رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ وَلَا سَعَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرجل اللہ کی قسم جس دن شراب حرام ہوئی اس کے بعد کسی صحابی نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج شراب پی رہے تھے صحابہ بیٹھے ہوتے کبھی بھی شراب کا ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ اللہ کے کی رسول نے بتا دیا وہ شراب حرام ہے زندگی میں دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا حال ضرورت ہے کہ ہدایت کے لیے حدیث سے کی طرف آیا جائے اس طرح اطاع کی جائے جس طرح صحابہ کرام نے ہداقت کر کے دکھایا ہداط رسول صحابہ کرام نے کیسے بدان اور ستر صحابہ شہید ہو چکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نندان بھی شہید ہو گئے آپ لگو لوہار نہ چکے صحابہ رام سفروں سے چھوئیں اتنے میں اعلان ہوتا ہے صحابہ تیاری کرو اگلے جہاد کے لیے پہنچ صحابہ کے بانچ کے لیے تمام صاحب دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے آج کا معنی ختم نہیں ہوتا کہ فلاں بیماری ہے اس لیے نسل میں نہیں آ سکتے کیا کریں میرے پاس یہ اوزر ہے سلطت نبی کو نہیں سجا سکتے صحابہ کے کی تو گئے پھر زخم رسول کر کے اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اتا رسول کو زندگی میں لے نہیں آتی اتا رسول کے ساتھ جب تک محبت رسول نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا صاحبہ نے وہ حقیقی محبت کر کے دکھائی غزبہ بدر کا موقع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دان جہاد میں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اور کہہ لیں اللہ. یہ میں تین سو تیرہ مسلمان لے کر آ چکا ہوں الہی اگر آج یہ مٹ گئے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. الہی آج اسلام کو ختر ہے صلی اللہ, علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اور آ کے کہنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم، لا اللہ کی رسول اللہ پرشان ہو رہے ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح نے کہا تھا موسیٰ سے کہنے لگے ہم تو ہوئے تم جاؤ تمہارا سارا نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے وعن شمال وبین وخلف اللہ کے رسول ہم آپ کے سامنے سے جیاد کریں پیچھے سے بھی یہ یاد کریں چاروں کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دفاع کرتے نظر آئے گا یہ صحابہ کی محبت جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لوٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کر کے دیکھا اسی محبت رسول کو دیکھنا ہے ابو تلخان ساری ولی اللہ تعالی تعالیوں کی طرف دیکھے آو رہے اور آ رہے ابو تلحان ساری والی اللہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں دون اللہ کے رسول سینہ آپ کے سامنے برقسی بھی لگتی ہے تیر بھی آپ کے پیبس ہوتے ہیں اور ابو تلخان ساری دیوار بن کے کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہوگا ی صحابہ کی محبت دیکھنی ہے ابود عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ اپنی کمر کر دیتے اور حدیث دیکھتی ہے تیر آتے تلواروں کے بار ہوتے وہ لے گئے ہر ابود جانا کمر کو حرکت بھی نہیں دیتے کہ یہاں میں دفاع کر رہا ہوں حبیب مستحا کا کر رہا ہوں اگر میں نے کمر پیچھے کر لی تو اللہ کے رسول میں کوئی آنش نہ آ جائے صحابہ نے تو اپنی کمر پیش کر دی اس پہ اس پہ وطیر پہ کون ہے نے دینے رسول کا حق ادا کر دیا ابو تان ساری اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے درمیان میں شباب آتا ہے آپ صلی شباب کو کراسوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا اور محبت رسول کا حق ادا کرنا اسی محبت رسول کو دیکھنا ہے وہ بنی دینا انصاری صحابیہ کو دیکھیں مدان اور سے صحابہ واپس آ رہے صاحبہ مدینہ پہنچ رہے آنے والا آیا اور آ کے انصاری صحابیہ سے کہنے لگا کہا تمہارے والد شہید ہو گئے ایک اور آیا اور آ کے کہا شوہر بھی شہید ہو گیا پھر خبر میری بھائی بھی شہید ہو گیا پھر ابتدا ملتی ہے بیٹا بھی شہید ہو گیا نازک ہے اس کے چار ہی سہارے ہوتے ہیں یہ والد ہیں یہ بائی ہے یہ اور اولاد شاعر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے آگے سے سوال کیا کرتی ہے بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے محبت رسول کا کیا آلم ہے باقی مدینہ کے رسوم میں پہنچتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں آپ کا کیا حال ہے جب نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی انبن کی زیارت کو محبت رسول کر کے دیکھا کا مقام ہے اور وہ رضی اللہ تعالی ابھی مسلمان نہیں ہوئے قفار کی طرف سے آتے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ سے دیکھتے ہیں کہ محبت کا کیا بتاتے حدیث کے الفاظ سے کہتے وغیرہ اللہ کی قسم میں نے کیسے دیکھے میں نے ادب کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح کا ادب کا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لو بھی پھینکتے وہ زمین پہ نہیں گرتا وہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا وہ چیل جاتا صحاب کے رام سو کو اپنے چہرے اور جسم پہ من لیتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے صحابہ کے اندر محبت رسول کا دیکھا ہے وَإِذَا صلی اللہ وسلم کسی بات کا عموم دیتے ہیں صحابہ کی دوڑے لگ جاتے میں ہر نبی کو سب سے پہلے پورا کروں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کرتے ہیں یوں لگتا ہے صحابہ میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا ہر ایک کی خواہش ہونی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے گر رہا ہے وہ زمین پہ نہ گرے میرے جسم پہ گر جائے صحابہ تو ہتھی آگے کی ہوگا اور صحابہ کی محبت دیکھنی ہے وہ عزت خفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو سناٹا کاری ہو جاتا ہے کسی صحابی کی آواز اونچی نہیں ہوتی وَمَا پیار کرتے ہیں کہا میرے صحابہ کی محبت کا عالم یہ دیکھا ہے کسی بھی صحابی نے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریں بڑھ کے نہیں دیکھا سارے تعزیم نظر چبا کے رکھتے محبت رسول سیلا محبت دیکھنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف روای اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ ہم یہ چھپ چکا کے ابھی دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ آج اعلان توحید کا اعلان کیا جا میں یہاں توحید کا اعلان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم چھوڑے ابھی تعداد کم ہے ابھی جو ہے وہ سب کے سامنے توحید کا اعلان نہ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی کو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ میں ہمت ہے میں اعلان کرتا ہوں توحید کا اعلان کرتے آواز پڑتی ہے کہ یہ تین سو ساٹھ بلک جو اللہ کے گھر میں سجائے ان پہ آ جانے والی ہے وہ اپنے کفر کو بچاتے ہوئے سین بکر کی طرف دوڑتے آپ کو گراتے اور اتنا مارتے ہیں تاریخ لکھتی ہے جسم کا کوئی حصہ باقی رہتا ہی اور وہ وہی آتا ہے چمڑے کے دو جوتے لے کے آتا ہے سینا رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے اوپر بیٹھتا ہے چہرے پہ چمڑے کے اتنے زیادہ جوتے مارتا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ چہرہ اتنا پھول گیا تھا کہ پتہ نہیں چل تھا کہ روسار کدھر ہے اور نہ کدھر سی نہ ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتا سی کہنے لگے کہ آپ کو لگتا شمید ہو گئی نہ ہو کر رضی اللہ تعالیٰ بےگوش جب گوشت آتا ہے. قبیلے والے پاس معلوم اور کہتے ہیں وہ بکر کیا آن ہے بکردی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے یہ نہیں کہا میں ٹھیک ہو یہ نہیں کہا مجھے کام میں لایا پہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا ہویلے والے تو مسلمان نہیں تھے. وہ سب اٹھ کے چلے جاتے جس کے لیے اتنی مار پڑی ہے لہ ر ہوئے زندگی کے آخری حصے تک پہنچ چکے ہو ابھی روش آیا کا نام لیتے ہو اللہ تعالیٰ والے والدہ بیٹا کچھ کھا لو کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پہلے بتاؤ اللہ کے ریسے والدہ جاتی ہے جنین اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پوچھتی ہیں بتاؤ پیغمبر کا کیا حال ہے والدہ پاس آتی ہے اور کہتی وہ بکر اب تو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے کچھ کھا لو سیلاب بکر رضی اللہ ابالت کی کی کی کیا فرماتے ہیں پانی کا اللَّهِ اللَّهُ ایک گوٹ بھی نہیں گا با. جب تک جا کے خود آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نہ والدہ کہتی ہے طبیعت خراب ہو چکی ہے کیسے روکے جاؤ سہارا سعین و رضی اللہ تعالی کے قدم ساتھ نہیں دے رہے دروازے میں, میں, میں دسن دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے جب دیکھتے سیدہ مبکر رضی اللہ تعالی حالت ہے صلی اللہ علیہ آگے بڑھتے اپنے جسم کے ساتھ لگاتے آپ کو الفاظ اللہ, اللہ کے رسول مجھے تو کچھ نہیں ہوئے اتنے زخم بھی کھائے لگو روحان بھی ہوئے اور زندگی کی آخری رمت تک پہنچنے والے ہیں پھر بھی زبان سے کیا الفاظ ادا ہو اللہ کے رسول مجھے تو کچھ نہیں ہوا سب کچھ لٹا بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں اپنی محبت کو محبت رسول کا حق ادا کر کے رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں دو جارے اور بکر علی اللہ عالم کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اپنے سواری پیچھے کر لی کبھی دائیں طرف کر لے کبھی بائیں طرف کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بکر یہ کیا ہے کبھی سامنے آتے کبھی پیچھے ہو, کبھی دائیں بائی ہوتے اللہ کے رسول دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی ظالم پیچھے سے بات نہ کر دے میں پیچھے آنا تھا پھر خیال آتا ہے کوئی سامنے سے نہ کر دے میں بائیں طرف, بائی طرف آ جاتا صابر کے رام نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی نبی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حفاظت کا حق ادا کر کے دیکھا عزیزہ محبت کو دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کیا چہرہ بدلاؤ اور شیرے کا رقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال پریشان لگ رہے ہو میں کوئی چیرا کیوں آگے سے کیا دی لگے یا رسول, اللہ ما بی ولا اللہ رسول مجھے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی زندگی میں پریشانی نہیں آئی اصل بات یہ گھر میں ہوتا ہوں تو گبراہٹ ہوتی ہے میں گھر سے نکل کے آپ کی زیارت کرنے آتا آگ میں گھر میں بیٹھا ہوا دل کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہوا اللہ کے رسول آپ دنیا سے چلے جائیں گے میں نے بھی دنیا سے جانا ہے اگر آپ بھی موجود ہوں گے میں بھی موجود ہوگا آ کا تو مقام بڑا بلند ہوگا وہاں کی میں کیسے زیارت زیادہ اللہ کے رسم الگ جنگل پہ میں بھی چلا گیا آپ جب تک اعلیٰ مقام پہ ہوں گے میرا مقام اتنا بلند تو نہیں ہوگا آپ کی زیارت کیسے ہوگی اور اگر میں جہنم کی طرف چلا گیا پھر تو میں آپ کی کبھی بھی زیارت نہیں کر سکوں گا صحابہ کی محبت کو دیکھیے گر میں ہیں تو زیارت کے لیے آلی نبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ خاموش رہتی اللہ کی طرف سے آیا کا نظر ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں اور عبداللہ کہا کرتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث ابھی سنی زندگی میں طرح زیادہ تو نہیں ہے لیکن میں وہ بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں قیامت کے دن انہیں کس میں کھڑا ہوں آج میری اور آپ کی کس سے محبت آج یقین جانیے ہمیں کرکٹر اور اداکار کے نام تو آتے ہیں صحابہ کے نام نہیں آتے آج اگر بچوں کو دیکھا جائے کارٹوں میں جو آپ بولے گئے وہ تو یاد ہے متحرات کے نام نہیں آتے آج ضرورت ہی اس محبت رسول کی طرف آیا جائے جس کی طرف صحابہ کے نے اپنی جانب اٹھا کے دکھائی آج محبت رسول کا دعویٰ ہوتا ہے صرف ہمارا سیرت کا عمل کر کے دکھایا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور ضرورت ہے کہ اس طرح محبت کی جائے جس صحابہ نے کر کے دکھا میں علی سے مبارکہ نے سچ کہا ہے کیا کہ نکلے اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ آج محبت ہے کہ ان لوگوں سے ہیں جو سیاست کے نام پہ لوگوں کو دیکھ ڈالتے جن کے نام پہ آج لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ تو جنازے میں نہیں آتے آج ضرورت ہے محبت کی جائے علماء سے وہ قرآن و سنت سے محبت کی جائے آج عزم کر کے اڑھئے گا زندگی میں پتا چل جائے یہ ہے زندگی تو ختم ہو, ہے اس حدیث پر عامل کرتے ہو کبھی نہیں آنے آج تو بہانہ آج تو گیلے ہی ختم نہیں ہو آج تو یہ بات سننے کو ملتے ہیں کیا کریں رسم کبھی تو خیال کرنا ہوتا ہے کچھ معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے کیا کرے خاندان کو کیا مو دکھائیں گے تو, تو خالق کائنات کو کیا مو گے؟ اس مخلوق کی تو فکر ہے جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں جب تک اس کا رسم و رواج کیے نہیں گئے وہ شادی کے اندر ڈول بچایا نہ گیا اس وقت بے پردگی تو کیا نہ گیا تو یہ خوشی مکمل نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو کرواؤ کیا آج تو کہا جاتا ہے کہ خوشی زندگی میں ایک بار آتی ہے کیا کریں کہ یہ کچھ خواہشیں بیٹی کی ہیں پوری کرنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی ہے وہ کہاں جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی لعب اللہ اللہ عورت کے لیے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور ہم کہتے کیا کریں شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے پھر خواہشیں بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے صحابہ نے ایسی بات رسول نہیں کی صا نے تھا کیسے ہی فرمان نبی آتا گیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدل کے رکھ گئے محبت رسول ایسی کر کے دکھائی زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے فرمان نبی آ گیا ہے یہی میری زندگی کا مشرق عزیزہ سیلا ابن رضی اللہ عنہ کی محبت رسول کتنی کمائے گھر سے نکلتے ہیں. سفر پہ روانہ ہوتا اور رستے میں پوچھنے جاتے ہیں کہ مدینہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کہتے آپ سفر میں کہاں کہاں رکے اور دو رکھتے آ رکے. شریعت کے اندر لازم نہیں تھا کہ جاب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے وہیں ادا کرنی ہے لیکن عبداللہ بن عمر کی محبت دیکھے کہا جس جگہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا ہے میرے ادھر ہی عورتیں ادا کر وہ نکلا کرتے اور جا کے وہ جگہ تلاش کیا کرتے میں پتا کروں کہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عبداللہ بن عمر بھی وہی نماز پڑھی اور آج سوچنے کی بات صحابہ کے تو وہ جگہ تلاش لیا کرتے تھے کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے آج ہم فرضی نماز کے لیے بھی مسجد نہیں آتے ہیں. آج تو کاروبار اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ سمجھتے ہیں اگر یہ کاروبار کو چھوڑ کے مسجد آ گئے تو پھر رز کہاں سے آئی رزت دینا تو اللہ کی ذات نے اسی بھی عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا اپنی باپ کے ساتھ اپنی بات کو سدھر کر عزیزان نے کہ رام صاحب هو اعلم الناس بدين الله سب سے زیادہ اللہ کے دین کو سمجھنے الخلق على الخير سب سے زیادہ خیر کے الناس حبا للنبي سب سے زیادہ اپ صلی اللہ وسلم سے محبت کرنے والے واكثر تغسقا بسنۃ نبی سب سے زیادہ آپ صلی شاہتے ہیں ایمان مکمل ہو اس طرح اطار کریے جس طرح صحابہ نے اس طرح محبت کریے جس طرح صاحبہ نے محبت کی ہے تمیل ہے،, ہے جو کیا حقیقی محبت رسول ہمیں کابل کی قیامت کا دن ہو ذریعے ہم سب کو جنت کا داخلہ